معل میرے مستفے کفر کے اندھیروں میں نور کا تب کلیٹ میرے مستف آئے کر رہے کل مختوم ایپیسوڈ ٹوینٹی ٹو پہلی بیت اخبا ہم بتا چکے ہیں کہ نبوت کے گیارہ سال موسم حج میں یسرف کے چھ آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر آپ کی رسالت کی تبلیغ کریں گے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال موسم حج آیا یعنی ذیل حجہ بارہ نبوی مطابق جولائی چھ سو عیسوی تو بارہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں حضرت بن اللہ بن ریاب کو چھوڑ کر باقی پانچ وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے اور ان کے علاوہ سات آدمی نئے تھے جن کے نام یہ ہیں نمبر ایک ماز بن ابن ابنفرا قبیل بنی نجار نمبر دو زکوان بن عبد القیس قبیل بنی زریق نمبر تین عبادہ بن سامت قبیل بنی غنم نمبر چار یزید بن چاروا قبیل بنی غنم حلیف نمبر پانچ عباس بن عبادہ بن ابادہ قبیل بنی سالم نمبر چھ ابو الحسن بن اتہان قبیل بنی عبد الشحل نمبر سات اویم بن سادہ کبیل بنی امر بن اوف ان میں صرف عقیر کے دو آدمی قبیل اوس سے تھے بقیہ سب کے سب قبیلے قدرت سے تھے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منام اقبا کے پاس ملاقات کی اور آپ سے چند باتوں پر بیت کی یہ باتیں وہی تھی جن پر آئندہ حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے وقت عورتوں سے بیعت لی گئی اقبا کی اس بیت کی تفصیل صحیح بخاری میں قدرت عبادہ بن سامد سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ مجھ سے اس بات پر بیت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے چوری نہ کرو گے جنا نہ کرو گے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا جر اللہ پر ہے اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دی جائے گی تو یہ اس کے لیے ہوگی اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا حضرت آباد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت کی مدینے میں اسلام کا سفیر بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ہمراہ یہ سرب میں اپنا پہلا سفیر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دے اور انہیں دین کے دروبست سکھائے اور جو لوگ اب تک شرک پر چلے آ رہے ہیں ان میں اسلام کی اشاعت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفارت کے لیے سابق میں سے ایک جوان کا انتخاب فرمایا جس کا نام اور اسم گرامی مصب بن عمیر عبدری ہے قابل کامیابی حضرت مصب بن عمیر مدینہ پہنچے تو حضرت اسد بن زرارہ کے گھر نزول فرما ہوئے پھر دونوں نے مل کر اہل اسرب میں جوش جو و سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی حضرت مصب مقری کے خطاب سے مشہور ہوئے مقری کے معنی ہیں پڑھانے والا اس وقت مولم اور استاد کو مقری کہتے تھے تبلیغ کے سلسلے میں ان کی کامیابی کا ایک نہایت شاندار واقعہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت اسد بن زرارہ انہیں ہمراہ کر بنی عبد الاشل اور بنی ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے اور وہاں بنی ظفر کے ایک باغ کے اندر مرک نامی کنویں پر بیٹھ گئے ان کے پاس چند مسلمان بھی جمع ہو گئے اس وقت تک بنی عبداللہ کے دونوں سردار یعنی حضرت سعد بن ماز اور حضرت اسید بن حزیر مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ شرک ہی پر تھے انہیں جب خبر ہوئی تو حضرت سعد نے حضرت اسید سے کہا کہ طرح جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دور ہمارے محلے میں آنے سے منع کر دو کیونکہ اسد بن زرارہ میری کالا کا لڑکا ہے اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں ورنہ کام میں خود انجام دے دیتا اسید نے اپنا حربہ اٹھایا اور ان دونوں کے پاس پہنچے حضرت اسد بن زرارہ نے انہیں آتا دیکھ کر حضرت مسب سے کہا یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرنا حضرت مصحب نے کہا اگر یہ بیٹھا تو اس سے بات کروں گا اسے پہنچے تو ان کے پاس کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے بولے تم دونوں ہمارے یہاں کیوں آئے ہو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہو یاد رکھو تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہی رہو حضرت مصحب نے کہا کیوں نہ آپ بیٹھیں اور کچھ سنے اگر کوئی بات پسند آ جائے تو قبول کر لیں پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں حضرت عسید نے کہا بات منصفانہ کہہ رہے ہو اس کے بعد اپنا ہرما گاڑ کر بیٹھ کے اب حضرت نے اسلام کی بات شروع کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی ان کا بیان ہے کہ اللہ ہم نے حضرت عسید کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگا لیا اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی تو فرمایا یہ تو بڑا عمدہ بہت ہی خوب تر ہے تم لوگ کسی کو اس دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو انہوں نے کہا آپ غسل کریں کپڑے پاک کر لیں پھر حق کی شہادت دیں پھر دو رکت نماز پڑھیں انہوں نے اٹھ کر غسل کیا کپڑے پاک کیے کلمہ شہادت ادا کیا اور دو رکت نماز پڑھی پھر بولے میرے پیچھے ایک اور شخص ہے اگر وہ تمہارا پیروکار بن جائے تو اس کی قوم کا کوئی آدمی پیچھے نہ رہے گا اور میں اس کو ابھی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں اشارہ حضرت سعید بن ماس کی طرف تھا اس کے بعد حضرت اسید نے اپنا حربہ اٹھایا اور پلٹ کر حضرت سعد کے پاس پہنچی وہ اپنی قوم کے ساتھ محفل میں تشریف فرما تھے حضرت اسید کو دیکھ کر بولے میں واللہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص تمہارے پاس جو چہرہ لے کر آ رہا ہے یہ وہ چہرہ نہیں ہے جسے لے کر گیا تھا پھر جب حضرت عسید محفل کے پاس آن کھڑے ہوئے تو حضرت سعد نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے کیا کیا انہوں نے کہا میں نے ان دونوں سے بات کی تو واللہ مجھے کوئی حرض تو نظر نہیں آیا ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی ہارسا کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسد آپ کی خالا کا لڑکا ہے لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا عہد توڑ دیں یہ سن کر صاحب غصے سے بھڑک اٹھے اور اپنا نیزہ لے کر سیدھے ان دونوں کے پاس پہنچے دیکھا تو دونوں اطمینان سے بیٹھے ہیں سمجھ گئے کہ اس عید کا منشا یہ تھا کہ آپ بھی ان کی باتیں سنیں لیکن یہ ان کے پاس پہنچے تو کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے پھر اسد بن زرارہ کو مخاطب کر کے بولے اللہ کی قسم اے ابو اماما اگر میرے اور تیرے درمیان قرابت کا معاملہ نہ ہوتا تو تم مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتے تھے ہمارے محلے میں آ کر ایسی حرکتیں کرتے ہو جو ہمیں گوارا نہیں ادھر حضرت اسد نے حضرت مصحف سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بلّ تمہارے پاس ایک ایسا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو پھر ان میں سے کوئی بھی نہ پچھڑے گا اس لیے حضرت مصحف نے حضرت سعد سے کہا کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں اگر کوئی بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں اور اگر پسند نہ آئی تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو آپ سے دور ہی رکھیں گے حضرت سعد نے کہا انصاف کی بات کہتے ہو اس کے بعد نہ نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے حضرت مصب نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی ان کا بیان ہے کہ ہمیں حضرت سعد کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگ گیا اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی اور فرمایا تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو انہوں نے کہا آپ غسل کریں پھر حق کی شہادت دیں پھر دو رکت نماز پڑھیں حضرت سعد نے ایسا ہی کیا اس کے بعد اپنا نیزا اٹھایا اور اپنی قوم کی محفل میں تشریف لائے لوگوں نے دیکھتے ہی کہا ہم ولہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت سعد جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کے بجائے دوسرا ہی چہرہ لے کر پلٹے ہیں پھر جب حضرت اہل مجلس کے پاس آ کر رکے تو بولے اے بنی تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا جانتے ہو انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں سب سے اچھی سوج بوجھ کے مالک ہیں اور ہمارے سب سے بابرکت پاسبان ہیں انہوں نے کہا اچھا تو سنو اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو صرف ایک آدمی جس کا نام اسیرم تھا اس کا اسلام جنگ عہد تک موکر ہوا پھر عہد کے دن اس نے اسلام قبول کیا اور جنگ میں لڑتا ہوا کام آ گیا اس نے ابھی اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ جر پایا حضرت مصب حضرت اسد بن سرار ہی کے گھر مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھر باقی نہ بچا جس میں چند مرد اور عورت مسلمان نہ ہو چکی ہوں صرف بنی امیہ بن زید اور قتمہ اور وائل کے مکانات باقی رہ گئے تھے مشہور شاعر ابو قیس بن السلت انہی کا آدمی تھا اور یہ لوگ اسی کی بات مانتے تھے اس شاعر نے انہیں جنگ قندق پانچ ہجری تک اسلام سے روکے رکھا بہرحال اگلے موسم حج یعنی تیروی سال نبوت کا موسم حج آنے سے پہلے غرت مصب بن عمیر کامیابی کی بشارتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ تشریف لائے اور آپ کو قبائل یسرف کے حالات ان کی جنگی اور دفاعی صلاحیتوں اور قیر کی لیاقتوں کی تفصیلات سنائی دوسری بیت اخبار نبوت کے تیرویں سال موسم حج جون 622 عیسوی میں یشرف کے ستر سے زیادہ مسلمان فریض حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے اور ابھی یسرم ہی میں تھے یا مکے کے راستے ہی میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ کو یوں ہی مکے کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے تھوکریں کھاتے اور قوف زدہ کیے جاتے چھوڑے رکھیں گے پھر جب یہ مسلمان مکہ پہنچ گئے تو در درپردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلے جمبانی شروع کی اور آخر کار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں فریق ایام تشریخ کے درمیانی دن یعنی بارہ ذیل حجا کو مینام جمرہ الولا یعنی جمر اخبا کے پاس جو گھاٹی ہے اسی میں جمع ہوں اور یہ اجتماع رات کی تاریخی میں بالکل خفیہ طریقے پر ہو آئیے اب اس تاریخی اجتماع کے احوال انصار کے قائد کی زبانی سنے کہ یہی وہ اجتماع ہے جس نے اسلام و پرستی کی جنگ میں رفتار زمانہ کا رخ مور دیا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنو فرماتے ہیں ہم لوگ حج کے لئے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریخ کے درمیانی روز اقوام ملاقات تیہ ہوئی اور بلاقتر قرب و رات آگئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تیہ تھی ہمارے ساتھ ہمارے ایک مؤز سردار عبداللہ بن حرام تھے جو اسلام نہ لائے تھے ہم نے ان کو ساتھ لے لیا تھا ورنہ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے جو مشرقین تھے ہم ان سے اپنا سارا معاملہ قوفیہ رکھتے تھے مگر ہم نے عبداللہ بن حرام سے بات چیت کی اور کہا کہ اے ابو جاویر آپ ہمارے ایک مؤز اور شریف سربراہ ہیں اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالات سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کل کو آگ کا ایندھن نہ بن جائے اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتلایا کہ آج اکبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ اقبا میں تشریف لے گئے اور نقیب بھی مقرر ہوئے حضرت کاب واقع کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم لوگ حسب دستور اسی رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو اپنے ڈیروں سے نکل نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے شدہ مقام پر جا پہنچے ہم اس طرح چپکے چپکے دبک کر نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے یہاں تک کہ ہم سب اخبا میں جمع ہو گئے ہماری کل تعداد پچہتر تھی تہتر مرد اور دو عورتیں ایک ام ام امارا نصیبہ بنت بنتکاب تھی جو قبیل ابن مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھی اور جن سے تھا ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے اور آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ تشریف لائے آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلف بھی تھے وہ اگرچہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے مگر چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے پختہ اطمینان حاصل کر لیں سب سے پہلے بات بھی انہیں شروع کی گفتگو کا آغاز اور حضرت عباس کی طرف سے معاملے کی نزاکت کی تشریح مجلس مکمل ہو گئی تو دینی اور فوجی تعاون کے عہد و پیمان کو قطعی اور آخری شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا حضرت عباس نے سب سے پہلے زبان کھولی ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ پوری سراحت کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت واضح کر دیں جو اس عہد و پیمان کے نتیجے میں ان حضرات کے سر پڑنے والی تھی چنانچہ انہوں نے کہا قزرج کے لوگوں ہمارے اندر محمد کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم کے جو لوگ نقط نظر سے ہماری ہی جیسی رائے رکھتے ہیں ہم نے محمد کو ان سے محفوظ رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت و عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لوگے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لوگے تب تو ٹھیک ہے تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت و حفاظت سے ہیں حضرت کاپ کہتے ہیں کہ ہم نے عباس سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی اب اے اللہ کے رسول آپ گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کیجئے لے لیجئے اس جواب سے پتا چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس پر قطر نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انصار کے عظم محکم شجاعت و ایمان اور جوش و اخلاص کا کیا حال تھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتو فرمائی آپ نے پہلے قرآن کی تلاوت کی اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی اس کے بعد بیت ہوئی بیت کے دفعات بیت کا واقعہ امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے اللہ کی راہ میں کسی تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے حضرت کاب کی روایت میں جسے ابن ساخ نے ذکر کیا ہے صرف آخری دفعہ پانچ کا ذکر ہے چنانچہ اس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت اللہ کی طرف دعوت اور اسلام کی ترغیب دینے کے بعد فرمایا میں تم سے اس بات پر بیت لیتا ہوں کہ تم اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس پر حضرت برا بن مارور نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برخت بنا کر بھیجا ہے ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں لہذا اے اللہ کے رسول آپ ہم سے بیٹھ لیجئے ہم اللہ کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے ہماری یہی ریت باب دادا سے چلی آ رہی ہے حضرت کاب کہتے ہیں کہ حضرت برا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر ہی رہے تھے ابو تہیان نے بات کاٹتے ہوئے کہا اللہ کے رسول ہمارے اور کچھ لوگوں یعنی یہود کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبہ و ظہور عطا فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلٹ آئے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر فرمایا نہیں بلکہ آپ لوگوں, کا قون میرا قون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں سلح کروں گا بیت کی مقرر یاد دہانی بیت کی شرائط کے متعلق گپت شنید مکمل ہو چکی اور لوگوں نے بیت شروع کرنے کا ارادہ کیا تو سفید اول کے دو مسلمان جو گیارہ نبوت اور بارہ نبوت کے ایام حجم مسلمان ہوئے تھے یقہ بعد دیگر اٹھے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور قطرناکی کو اچھی طرح واضح کر دیں اور یہ لوگ معاملے کے سارے پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہی بیعت کریں اس سے یہ بھی پتہ لگانا مقصود تھا کہ قوم کس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہے ابن ساخ کہتے ہیں کہ جب لوگ بیت کے لیے جمع ہو گئے تضرت عباس نے ابادہ بن نہ سے کہا تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے کس بات پر بیت کر رہے ہو آوازیں آئی جی ہاں حضرت عباس نے کہا تم ان سے سرک اور لوگوں سے جنگ پر بیٹھ کر رہے ہو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ جب تمہارے اموال کا سفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو ابھی سے چھوڑ دو کیوں اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے تو پھر بے شک تم انہیں لے لو کیونکہ یہ اللہ کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اس پر سب نے بیک آواز کہا ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا قطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں ہاں اے اللہ کے رسول ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے کی عوض کیا ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت لوگوں نے عرض کی اپنا ہاتھ پھیلائیے آپ نے ہاتھ پھیلایا اور لوگوں نے بیعت کی حضرت جابر کا بیان ہے کہ اس وقت ہم بیعت کرنے اٹھے تو حضرت اسد بن زرارہ نے جو ان ستر آدمیوں میں سب سے کم عمر تھے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے اہل اسرب ذرا ٹھہر جاؤ ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کیا آپ اللہ کے رسول ہیں آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہیں سارے عرب سے دشمنی تمہارے چیرا سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار لہذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تب تو انہیں لے چلو اور تمہارا جر اللہ پر ہے اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہوگا بیت کی تکمیل بیت کی دفعات پہلے ہی طے ہو چکی تھی ایک بار نزاکت کی وضاحت بھی ہو چکی تھی। اب یہ تاکید مزید ہوئی تو لوگوں نے بیک آواز کہا اسد بن ذرارہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ اللہ کی قسم ہم اس بیت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ توڑ سکتے ہیں اس جواب سے حضرت اسد کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قوم کس حد تک اس راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے در حقیقت حضرت اسد بن زرارہ حضرت مصب بن عمیر کے ساتھ مل کر مدینہ میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ تھے اس لیے طبی طور پر وہین بیت کنندگان کے دینی سربراہ بھی تھے اور اسی لیے سب سے پہلے انہی نے بیت بھی کی چنان کے اپنے ساخ کی روایت ہے کہ بنو نجاد کہتے ہیں کہ اسد بن ذرار سب سے پہلے آدمی ہے جنہوں نے آپ سے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد بیت عامہ ہوئی حضرت جاویر کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک ایک آدمی کر کے اٹھے اور آپ نے ہم سے بیت لی اور اس کے عوض جنت کی بشارت دی باقی رہیں دو عورتیں جو اس موقع پر حاضر تھیں تو ان کی بیت صرف زبانی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت سے مسافہ نہیں کیا بارہ نقیب بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز رکھی کہ بارہ سربراہ منتخب کر لیے جائیں جو اپنی اپنی قوم کے نقیب ہوں اور اس بیت کے دفات کی تنقید کے لیے اپنی قوم کی طرف سے وہی ذمہ دار اور مکلف ہوں آپ کا ارشاد تھا کہ لوگ اپنے اندر سے بارہ نقیب پیش کیجیے تاکہ وہی لوگ اپنی اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر فوراً ہی نقیبوں کا انتخاب عمل میں آ گیا نو قدرت سے منتخب کیے گئے اور تین اوس سے نام یہ ہیں قدرت کے نقبہ نمبر ایک اسد بن زرارہ بن ادس نمبر دو سعد بن ربی بن امر نمبر تین عبداللہ بن بن بنوا نمبر چار رافع بن مالک بن نمبر سات عبادہ بن سامد بن قیس نمبر آٹھ سعد بن عبادہ نمبر نو منظر بن امر بن قنیس کے نقبہ نمبر ایک حسید بن حزیر بن سماک نمبر دو سعید بن قشیمہ بن حارس نمبر تین رفاہ بن عبد المنزر بن زبیر جب ان نقبہ کا انتخاب ہو چکا تو ان سے سردار اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہد لیا آپ نے فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں جیسے ہواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کفیل ہوئے تھے اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں ان سب نے کہا جی ہاں